بتائیے تو لکھو کنارے پہ لکھو تمہید کے بعد توحید تمہید کے بعد توحید یا کتاب عام سب لوگوں کو خطاب ہے او بدو ربا کم کے نیچے لکھو دعوی توحید اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی یہ دعوی توحید ہے اللہ خالہ کا قوم یہ دلیل عقلی ہے جو کہ پانچ امور پر مشتمل ہے اللہ خالہ کا قوم سے دلیل عقلی ہے جو کہ پانچ امور پہ مشتمل ہے اللہ خالہ کا قوم نمبر ایک صرف نمبر دیتے جاؤ و لذین من قابل قوم نمبر دو اللہ جال فراشہ نمبر کتنی والسماء بنا نمبر تو انضمر نمبر پانچ تو او بدو ابا قوم دعوئے تو ہی اللہ خالہ سے کیا ہے جی دلیل عقلی ہے پانچ امور پہ مشتمل ہے جس نے پیدا کیا تم کو ہمارا خال کون ہے اللہ ایک مر ولدین قابل قوم اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے سے ہمارے آبا و اجداد او آدم علیہ السلام تک لا الم تخن ثمرۂ عبادت ثمرائے عبادت صرف اللہ کی عبادت کرو گے تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے یا نہیں یہ ہے ثمرۂ عبادت تاکہ تم بچ جاؤ کس سے دوزخ سے لکھ لو دوزخ سے تاکہ تم بچ جاؤ دو ذات سے سمر عبادت میرے عزیز میں نے عرض کیا تھا کہ دلیل اقلی دو قسم ہے ایک انخوسی دوسرا کیا تو اللہ خالہ کا کم و الزی نمن قابل اس کے نیچے لکھو دلیل انفوسی تو ہمارے نفسوں کی بات تھی نا جو پہلے دو امر گزرے ہیں یہ دلیل کون سی آئے اچھا دی اللہ دی جال القم وا یہ دلیل کون سی شروع ہو گئی آفا کی جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا یہ نمبر کتنی لکھا تھا تین اور آسمان کو کیا بنایا چھات کنارے پہ نہیں لکھ دو کہ رہائش کا انتظام کیا اللہ نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا کتنا بڑا محل ہے جس کی چھت کیا ہے آسمان ہے اور بچھونا کیا ہے زمین ہے اتنے بڑے محل کے اندر اللہ نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا تو رہائش کے انتظام کے بعد رزق کا انتظام ہو یا نہیں کس کا رزق کا باہن ضلع مان یہ انتظام رزق ہے اتارا اللہ نے آسمان کی طرف سے مانے کیا کرو گے آسمان کی طرف سے پانی پس نکالے بس اس کے پھل یہ من کا معنی نہیں کرنا پس نکالے بس اس کے پھل رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لیے قرآن پاک میں اکثر پھلوں کا ذکر آتا ہے تو میرے عزیز آپ زیادہ تر پھل کھایا کریں میں بھی پھلوں کو پسند کرتا ہوں کھایا کریں. لیکن آپ بھی كیا كھایا كریں لیكن آپ پكوڑے كھاتے ہیں سمبوسے کھاتے ہیں یا نسوار کھاتے رہتے ہیں جی ہاں پٹھان صاحبان نسوار كھاتے ہیں نہیں ایک شیعہ تھا پٹھان شیعہ وہ تقریر کر رہا تھا تو شیعہ عام طور پر رلاتے ہیں شیعہ روتے نہیں آگے تو پٹھان مقرر کا شیعہ کہنے کا خو امام صاحب کا کھانا بند کر دیا گیا پانی بند کر دیا گیا فلاں کچھ بند کر وہ رو نہیں رہے تھے اس نے کہا یا اور مزہ نہ آیا تو کہنے کا خو امام صاحب کا ناسوار بھی بند کر دیا گیا امام صاحب نسوار دیتے تھے نا اب تو جی رونے لگے چار ہائے بات جائے یہ نسو ارتھوڑو پھل کا پھل تمہارے رزق کے لیے للہ اندادا یہ دلیل اکلی کتنے امور پہ مشتمل تھی وہ ختم ہو گئی نا اب سمرائے دلیل ہے لال تتہ کے نیچے تھا سمرائے عبادت اب یہ کیا ہے جی سمرائے دلیل جب دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا کہ اللہ ہی صرف معبود ہے اللہ ہی صرف اس نے تمہاری رہائش کا کی انتظام کیا رزق کا کی انتظام کیا یہ چیزیں دوسرا کر سکتا ہے جب نہیں کر سکتا تو معبود بھی اور نہیں ہے یہ سمر عبادت ہے جب بس نہ بناؤ تو شہید عبادت کے اندر تالمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے نہ خالق ہے نہ خال یہ جی کیا آ توحید کا بیان آ گیا پھر آپ نے کتاب میں کیا پڑھا تھا نظم و درار میں توحید کے بعد کس کا بیان ہے صداقت قرآن تھی تو اب صداقت قرآن ہے وائن کن تم پھر آئے بے ممبان صداقت قرآن اور اس بات رسالہ یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے قرآن سچی کتاب ہے تو حضور بھی کیا ہے رضول ہیں صداقت ہے قرآن اور اس بات رسالہ یہ کنارے پہ لکھو وائن کون کے نیچے لکھو پہلے شبحوں کا جواب یہ میں نے اس طلاحات کے اندر کیا لکھا تھا اضالۂ شبہ تھا کہ کبھی شبہات مقدر ہوں گے کبھی شبہات گاہ ہوں گے ملفوظ ہوں گے زہر ہوں گے یہ پہلے شعبوں کا جواب ہے کافروں کی طرف سے پہلا شعبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کو بنا لاتے ہیں اپنی طرف سے تو اللہ تعالی نے چیلنج دیا کہ اگر حضور اپنی طرف سے قرآن کو بنا لاتے ہیں تو تم بھی تو عربی ہو کیا تم قرآن بنا کے دکھاؤ سمجھا تو پہلے پہلے چیلنج دیا گیا ان کو کہ قرآن کی مثل قرآن لاؤ لیکن قرآن کی مثل تی سپارے وہ بنا سکے جی نہیں بنا سکے اللہ نے فرمایا جنو بال انس و بے مصر حاضر قرآن لا یاتون بے مصر ہی خود قرآن کی مصر نہیں بنا سکتے پہلے چیلنج سارے قرآن کا دیا گیا پھر اس کے بعد دس صورتوں کا چیلنج دیا گیا سمجھے جی فاتو بےآشر سوار مصری مفت راطن عشر سوارا ہے دس صورتیں لاؤ تو دس صورتیں لا سکے پھر کہا گیا کہ ایک صورت لاؤ پاتو صورتیں صورت مستری تو ایک صورت بنا سکے پھر کہا گیا فل یادو پھل یادوں مستری کیا ایک جملہ چلو بنا لاؤ ایک حدیث جملہ بھی نہیں بنا سکے تو چیلنج در چیلنج دیا گیا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے دیکھو جی وائن کن تم فی رائے بن صداقت قرآن اور پہلے شبوں کا جواب اگر ہو تم بھی شک کے اس کتاب سے کہ اتارا ہم نے اس کو اپنے بندے کے اوپار حضور اللہ کے بندے ہیں یا نہیں یہ اضافت تشریفیہ ہے حضور خدا نہیں معبود نہیں ابد ہے فاتو ب صورت مسلے یہ من زائدہ ہے پس لے آؤ تم صورت اس جیسی مانا کیا کرو گے پس لے آؤ تم صورت اس جیسی قرآن جیسی ایک صورت لاؤ چھوٹی یہ مین کا معنی نہیں کرنا کیونکہ مین کا معنی کرو تو غلط ہو جاتا ہے پھر یوں ہوگا بس لاؤ تم ایک صورت اس کے مثل سے یعنی قرآن کا مثل تو ہے لیکن اس سے سورت نہیں لا سکتے ٹھیک ہے نہ ایک صورت اس جیسی لاؤ ود شہدا گم اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو جو تمہارے مددگار ہیں نا جن کو تم نے معبود بنا ڈالا ہے ان کو پکارو یا اپنے حاضرین مجلس کو پکارو دونوں معنی ہیں جی دوسرے شعراء کو پکارو فصیح بلیغوں کو پکارو مدد کے لیے سوائے اللہ کے ان کو تم سواد دین اگر وہ تم سچے کہ یہ کلام پشارہ ہے تم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر نہیں بنا سکتے تو ایمان لاؤ یا مقابلہ کر کے دکھاؤ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ایمان لے آؤ اور ہمارا چیلنج ہے کہ قیامت تک تو مقابلہ کر نہیں سکو گے فلم تفلو بس اگر نہ کر سکو تم تو فتح کنڈار فلم تفلو شرط ہے فتح کنڈار کیا ہے ولن کا فل درمیان میں کیا جمرہ موتر ہے پیشین گوئی دے گی کہ قیامت تم ہرگز نہیں بنا سکو گے سمجھے ہرگز نہیں بنا سکو گے پس گھر نا مقابلہ کر سکو تو بچو تم آگ سے تو آگ سے بچنے کی اصورت ہے ایمان لو اللہ تقوال اللہ ہجارا وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں دو میں کن کو ڈالا جائے گا انسان جلیں گے نا کافر اور دوزاخ کی آگ اتنی سخت ہے کہ وہاں پتھر ڈالیں گے تو پتھر بھی خوب جلیں گے ان کی آگ بھڑکے گی پتھروں کے اندر اتنی سخت آگ ہے تو ہجارہ سے مراد یا تو متلق پتھر ہے یعنی اتنی وہ سخت آگ ہے کہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے یا ہجارہ سے مراد خاص پتھر لو کمرا لیے جائیں پہلی صورت میں علیہ فلام جنس کی ہے دوسری سورت میں اللہ فلام کیا ہوگی احد خارجی کی خاص پتھر خاص پتھر ہے وہ کبریت احمر اس پتھر کا نام کیا ہے بھائی جیسے پٹرول کو آگ جلتی لگتی ہے نہیں جہاں پٹرول ہونا وہ آگ خوب بھڑکتی ہے اسی طرح کبریت یا ہمارے پتھر ہے نا اس کو آگ لگاؤ نا خوب وہ شولے ہوتے ہیں اس کے کبریت امر مراد ہے تیار کی گئی ہے دوزا کس کے لیے کافروں کے لیے مستحقین نار لکھو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے مستحقین نار تو دوزہ کو کن کے لیے تیار گیا کیا گیا ہے کیونکہ ہمیشہ کون رہیں گے دوزہ کے اندر بھائی مومن تو جائیں گے نا ان کے اندر جو گناہوں کی نجات ہے نا اس سے پاک کرنے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا کوئی سے کے لیے مستقل ٹھکانہ کن کا ہے تا پیسے پڑ تیار کی گی کبروں کے لیے کوئی دت ماضی ہے یا مستقبل ہے یہ موترا جان تو موترا ایک فر ہے وہ کہتے ہیں دو نہیں ہے ابھی ابھی, ابھی نہ دو ہے نہ جنت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی وقت پیدا کریں گے دو کو اسی وقت پیدا کریں گے جنت کو بھی اسی وقت پیدا کریں اب اس وقت نہیں ہے بحث ہوا ہمارا عقیدہ کیا ہے سنت کا بہشت بھی ہے آدمل سلو کہاں ٹھہرایا گیا تھا دو بھی ہے میرے حضرت نے میراج کی رات دو دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی موجود ہے تو احدت کے اندر کس کی تردید آئے بہترا کی ماضی کرسی کا ہے فائلو کا نیچے کو تخویف اخروی ڈبل یہ آخرت منکرین کے لیے تخویف اخروی تو جہاں تخویف ہوتی ہے کفار کے لیے وہ مومنین کے لیے کیا ہوتی ہے بشارت ہوتی ہے مومنین کے لیے وہ بشیر اللہ منو بشارت لکھو ماببن کے لیے بشارت وہی بشارت میں چند چیزیں ہوتی ہیں ایک مبشر ہوتا ہے مبشر کس کو کہتے ہیں مبشر جس کی خوشخبری جس کو خوشخبری دی جائے جس کو مبشر بے جس کی خوشخبری دی جائے تا تینوں چیزیں دیکھو یہاں بشر کون ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشیر کے اندر مبشر کا بیان ہے خوشخبری دو آئے خوش خبری دوے دوائے میرے محبوب ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور امل کی اچھے یعنی ان کے عقائد بھی درست ہیں امال بھی درست ہیں تو یہ کون ہو گئے میرے آ کا مبشر مومن کا بن گئے وہ بشارس مقور کس بات کی خوشخبری دے دو ان الحمد اللہ یہ کہ ہے جی بش بے لکھو ارنا سے پہلے با مقدر ہوتا ہے حرف جار بے ان بات کی کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں ہے جنات ان کو کس نے جر دیا ہے جنات ان جو مجرور ہے جر کس نے دیا ہے مجرور نہیں منسوب ہے کیا ہے یہ نسب کسرا کے ساتھ آ ہے اور اس کو ناصب دینے والا انا ہے لاہو خبر مقدم ہے انا کی جنات ان کیا ہے بے شک ان کے لیے باغات ہیں جاری ہو رہی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہریں خود باغ کے نیچے نہریں ہوگی کہ درختوں کے سائے میں نہریں ہوگی درختوں کے سائے میں نہریں ہوگی سمجھے جی کبھی آپ لاہور جائیں نا تو مار باغ دیکھیں تو باغ کے اندر عجیب و غریب ایسے نہریں انہوں نے بنائی تھیں اب پتہ نہیں ہے نہیں کافی عرصہ میں نے دیکھی تو نہریں درختوں کے نیچے نہیں ہوتی وہ درخت اوپر چلا جاتا ہے نا تو نہریں نیچے ہوتی ہیں یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ وہ باغ کے نیچے نہریں زمین کے نیچے باغات ہیں جاری ہوتی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہریں کل مارا روزے کو مینہا منسمر مومن جب وہاں پہنچیں گے نا باعث کے اندر تو ان کو پھلوں کا رزق ہوگا پھل ہے یا نسوار ہے پھل ہے تو جب پھل آئے گا نا ان کے سامنے سیب آئے گا انگور آئے گا انار آئے گا تو مومن کہیں گے یار یہ تو پھل ہم دنیا میں کھاتے تھے سیب بھی کھاتے تھے انگور بھی کھاتے تھے انار بھی کھاتے تھے تو فرشتے کہیں گے کھاؤ تم سمجھے شکل وہی ہے ان کی شکل وہی ہے لیکن होगी जो ہوگی جو کبھی آپ نے اتنی لذت محسوس نہیں کی ہے دنیا کے اندر باقی رہ پھل وہ جو لائیں گے نا بہشتی پھل یہ دنیاوی پھل کے مشابہ ہو گے. شکل میں کیا گے تاکہ آپ مانوس ایسا پھل رکھیں جو آپ نے دنیا کے اندر کبھی دیکھا نہیں تھا تو آپ کو کھانے کا طریقہ آئے گا میں پہلے آتا تھا ادھر کراچی تو دوسرے حضرات اتنی میرے واقف نہیں تھے جو ابھی ابھی شہید ہوا ہے نا میرے بیٹے تھے مولانا سعید شعید صاحب ان کے ہاں میں مہمان ہوتا تھا افطاری کے اندر وہ پھل رکھے گئے ایک پھل تھا پتہ نہیں چائنا کا تھا یا انڈیا کا تھا وہ سامنے رکھا ہوا تھا میں اس کو نہیں کھا رہا تھا انگور کھاتا تھا سیب کھاتا تھا وہ پھل نہیں کھا تھا تو شہید محروم سمجھ گئے کہ استاد جی کو اس کے کھانے کا طریقہ نہیں آ رہا اجنبی پرسا نا تو پھر انہوں نے وہ صاف کر کے مجھے دے دیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سب کے سمجھے جی آپ دیکھو جو پھل میں نے دیکھا تھا وہ نہیں کھا رہا تھا اس لیے اگر آپ کے سامنے بیشٹ میں پہلے پہلے پھل رکھے جائیں وہی جو دیکھ کے نہیں کیا کھائیں گے آپ اس لیے ابتدا میں وہی پھل دیے جائیں گے جو آپ دنیا میں کھاتے تھے بعد میں مالوس ہو جاؤ گے یہ سمجھی بات دیکھو جی کلما روزے کو منہا منسا مرا کے دیے جائیں گے ان باغات سے ہاضمیر کا مرجے کا بن رہا ہے جنا ہر گا کے دیے جائیں گے ان باپ سے کوئی پھل یہ معنی کیا کرو گے کوئی پھل واسطے کھانے کے تو کہیں گے ہاض اللہ رزکنہ بے نقابل یہ تو وہی پھل ہے جو دیئے گئے ہم پہلے سے کس کے اندر وہ دنیا کے اندر پر ماں بہت بھی متشاہ اور لائے جائیں گے لائے جائیں گے یہ پھل ہم ملتے جلتے ہم شکل سمجھے جی مرزو کے دارائن یعنی دنیا کا رسک اور آخرت کا رسک یہ پھل ہوں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہوں گے وہ تو وہ تو اور لائے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے دنیا کے اندر آپ میرے عزیز ڈبلو ڈبلو باغات کے اندر صرف باغات نہیں ہوں گے وہاں محلات بھی ہوں گے رسق کا انتظام بھی کر دیا تو آپ پھل شھل آپ کھائیں گے موٹے تازے ہوں گے تو آپ کو خواہش ہوگی کہ بیوی بھی ہونی چاہیے ہوگی خائش یا نہیں ہوگی منہ میں پانی آ گیا ہے تو <laughs> <laughs> برما والا فیا المتحرہ وہاں آپ کو گورنمنٹیں بھی مل جائیں گی کہ بیویاں جو ہیں نا وہ گورمنٹ ہوتی ہیں ہم تمہارے اوپر حکم چلاتے ہیں بیوی کا حکم ہمارے اوپر ہوتا ہے تو گورنمنٹ ہوئی یا نہ ہوئی ہر وقت ہوتے ہیں <laughs> فرمیر واسطے ان کے فیہا ان بہشتوں کے اندر بیویوں ہوں گی پاکیزہ یہ ازواج جو ہے نا یہ جمع ہے زوج کی اس کی یہ خامند کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو بھی کیا کہا جاتا ہے زوج کیا جو فصیح عربی ہے نا فصیح عربی دونوں کو کیا کہا جاتا ہے یہ جو ہم زوجہ کہتے ہیں یہ فصیئر عربی نہیں ہے خامد بھی زوج بی بی بی، قرآن پاک میں ہے آدم علیہ السلام گیا؟ اس انتا زو جو زوجہ تو کہا ہے تو وہاں بی بی بی کو زوج کہا گیا ہے دیکھا اور واسطے ان کے بہشتوں کے اندر بیوی بی ہوں گی باقی زا مطلب یہ ہے کہ حیض اور نفاذ جو آتا ہے نا عورتوں کو اس سے بھی کہوں گی اور ان کے اخلاق بھی کہوں گے پاکیزہ نیک ہوں گی پاکیزہ اخلاق ہوں گے ان کے وحفیہ خالدون اور وہ بیشتوں کے اندر کیا رہیں گے ہمیشہ رہیں گے وہاں بادشاہی ہمیشہ کی ہوگی یا چند روزہ ہوگی ہمیشہ کی بادشاہی ان اللّہ میرے عظیم وائن تم فی ان کے اندر کیا لکھایا تھا میں نے پہلے شبوں کا جواب صداقت قرآن کے بارے میں پہلے شبوں کا جواب تھا نا ادھر لکھو ان اللہ لا انی دوسرے شبوں کا جواب وہ پہلے شبوں کا جواب تھا کس کا جواب ہے دوسرے شعبوں کا جواب مشرقین کی طرف سے قرآن پہ دوسرا شعبہ یہ تھا کہ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو قرآن کے اندر یہ معمولی مثالیں بیان کی جاتی کیا معمولی چیزوں کی مثالیں ہیں مثال تو اور ایک جگہ کے اندر مکھی کی مثال ہے کس کی یا ان من دون لن وہ بابا با مکھی نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ عزمت والے ہو گئے کس کی مثال دے رہے ہیں مکھی کی مثال دے رہے ہیں دوسرے مقام پہ فرمایا کم ماسال کبوتوت اتہ حضرت جن کو تم پکارتے ہو تو ایسے کمزور ہیں جیسے ان ہو یہ ان ادھر ہوتا ہے جالا بناتا ہے تو ان کبوت ایک بیکار چیز ہے تو قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ معمولی معمولی مثالیں نہ دی جاتی بڑی بڑی مثالیں دی جاتی عرش کی مثال دی جاتی کیا ہاں کرسی کی مثال دی جاتی آسمانوں کی چاند کی سورج کی مثالیں دی جاتی یہ کیا مکھی کی مثال ہے مکڑی کی مثال ہے انکبوت کی یہ ان کا سوال تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال جو ہے وہ ممثل کے مطابق ہوتی ہے یا ممصل کے جس کے لیے مثال دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب ایک بے وقوف آدمی ہے تو مثال میں دیتا ہوں میں مولوی ہوں ٹھیک ہے نا تو بے وقوف کی مثال میں دوں گا تو کہیں گا یا آریہ یہ بے وقوف گدھا کی طرح ہے کیا اور مجھے کوئی آدمی کہ کا واحد مالوش ہے آپ نے گدھا کی مثال دی آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ گدھا کی مثال دینا یہ ٹھیک ہے وہ گدھا وہ ہے یا میں ہوں میں نے گدھا کی مثال دی میں گدا بنی گیا ہوں گا گدھا وہی ہے یا بے بقو کی مثال میں ایسے دوں سبحان اللہ یہ تو جی عرش کی طرح ہے تو بھائی اللہ تعالی نے جو مثالیں دی ہیں وہ مثال خدا کی شان کے مطابق ہوں یا مص کے مطابق ہوں اللہ نے فرمایا جن کو میرے سوا پکارتے وہ مکھھی نہیں بنا سکتے کیا یا اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ وہ عرش نہیں بنا سکتے یہ ٹھیک تھا وہ تو غلط تھی کہ عرش نہیں بنا سکتے یعنی باقی چیزیں بنا سکتے ہیں بات یہ ہی فرمایا نہیں تھا تو سبھی تو فرمایا یہ جو سوال کرتے ہو نا کہ قرآن پاک میں معمولی معمولی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں اس سے شرماتے نہیں کیونکہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی کیسے مطابق ہوتی ہے اس کو تو, تو ٹھیک ہے مکی ہو انکبوت ہو دیکھو جی دوسرے شعبہ کا جواب بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں اس سے کہ بیان کریں کوئی مثال ماشاء اللہ نکرا اور ماہ ابہامیہ اس نکرے کے ابہام کی تاکید کے لیے لائے گا کوئی مثال بھی ہو کیا مانا چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی معمولی مثال بہزم فوکا یہ ارتھ بیان بنے گا یہ ماسلم سے کیا بیان بن رہا ہے اے بدل ارتھ بیان ہوتا ہے چاہے وہ مچھر کی مثال ہو فما فو کہا یا مچھر سے اوپر ہو مکھی کیا ہوتی ہے مچھر سے کیا ہوتی ہے بڑی ہو اور فوقیت کا معنی یہ ہے چاہے فوقیت بیت جسم کے ہو تو مکھی جو ہے وہ مچھر سے فوقیت رکھتی ہے بیتوار کس کے جسم کے یا فوقیت ہو بیتوار حکارت کے فوقیت بیت بار یعنی مچھر سے بھی حقیر تو مچھر سے حقیر کیا ہے مچھر کا پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے مچھر کے پار کی فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ہے نا یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے اس کا قدر تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا تم معلوم ہوا کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی کیا ہے زریل ہے اور فرمائیے جی چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے فوق تو فوکیت کے معنی میں نے کتنی بیان کیے ایک فوقیت بے جسم کے دوسری فوقیت بے اعتبار کے کہ حکارت میں اسے زیادہ ہو فام الزین مستفی دین مر المثال رکھ لو مصطفی دین منالمثال اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں اور مثال سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں نا وہ کون ہے مومن ہے نہیں مومن پیدا مستفیدین پیداس جو مومن ہے کہ تحقیق وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے یا حق کا مانا لکھو بر موقع. موقع موقع پہ ہے بر موقع بر کا مانا اوپر فارسی لفظ ہے مومن جانتے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے موقع محل پر ہے یا حق کا معنی ہے بر موقع وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بر موقع ہے محل پہ ہے ان کے رب کی طرف سے پہلے کیا تھا الدین اب کیا ہے محرومین انل المثال جو محروم ہیں نا مثال سے وہ کون ہیں جو کافر ہیں پکول وہ کہتے پھرتے ہیں بازار کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ سات سحکیر مثال کے کیا یار اللہ تعالیٰ حقیر مثالیں دیتے ہیں یہ لہٰذا اس اشارہ تحقیر کے لیے ہے مختصر معنی میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی اس اشارہ تحقیر کے لیے آتا ہے کبھی تعظیم کے لیے تحقیر کے لیے ہے کیا ارادہ کیا اللہ نے سات حقیر مثال کے فیقول ان کے نیچے شکوا فنماز شکوہ ہے آگے جواب شکوہ ہے لیکن جواب ہاک مانا لکھو یو ذیل وی کثیروں بہادی بھی کثیرہ یہ جواب کون سا لکھا ہے جواب ہاک مانا بھائی حکیمانہ جواب تو وہی ہے جو میں نے دیا ہے کہ مثال ممسل کے مطابق نہیں ہوتی کس کے مطابق ہوتی ہے ممصل کے مطابق ہوتی ہے یہ جواب ہاں ہے یہ جواب کیا ہے ہاکم ہے میرے پاس جی رکھا ہوا تھا کچلا کچلا ایک دوائی ہے وہ ہم جوش دیتے ہیں دودھ کے اندر اور اس کچلے کو مدبر کرتے ہیں اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر اور اگر ایسے کچلا آدمی کھائے نا تو دوم دار جانور کھائے گا مر جائے گا کتا مر جائے گا بلی مر جائے گی کچلا کھانے سے اور آدمی اگر کھائے تو بے ہوش ہو جائے گا ایسے میں پھر اس کو دودھ گھی پلاتے تب ٹھیک ہوگا میرے پاس جی رکھا ہوا تھا کچلا میں حکیم بھی ہوں میری دکان ہے میں حکمت کی تب ایک آدمی آیا اس نے آ کے کچڑا کھا لیا ایسے بغیر پوچھنے کے آپ اس کے اندر ماندگی پیدا ہو گئی جی ایسے بے ہوش ہونے لگا تو کہتے ہاں مالی صاحب ہاں مالی صاحب یہ کچڑا کیوں رکھا ہوا تھا میں غصے سے میں کہوں گا تیرے مارنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو یہ جواب ہا کے مانا ہے حکی ہاں ہے ارے بے وقوف مجھ سے پوچھتا ایسے آ کے کھانا شروع کر دیا کم از کم پوچھتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے بدبر کر کے کھایا جاتا ہے کہ تو یہ جواب کیا ہوتا ہے حاکی مانا ہوتا ہے کہ تیرے مرنے کے لیے رکھا تھا تو عام بک آدمی ہے نہ پوچھتا ہے نہ کوئی ایسا کھانا شروع ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب کون سا دے رہے ہیں حاکیما حکیمہ جواب ہی تھا کہ مثال مل کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں تم جو کہتے ہو نا یہ ایسی مثال کیوں بیان کی گئی اللہ ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بیان کی گئی بکواس کرو گے اور مومنین کی ہدایت کے لیے بیان کی گئی اب سمجھ بات جو ذیل بہی کثیر و میں بہی کثیرہ اللہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس مثال کے بہت سے لوگوں کو جو تم ہو اور ہدایت دیتا ہے باسبہ اس کے بہت سے لوگوں کون ہیں مومن وما جو ذیل بہی لا سکین اور نہیں نہیںمراہ کرتا اللہ ترا صاحب نا فرمانو تو تم کس کے اندر ہو نا فرمانو کے اندر ہو فاسکین ہو اللہ دینا علامات فاسکین اب آگے علامات فاسکین ہیں جو اچھی مثالیں سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں علامات فاسکین علامت نمبر ایک جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد پختہ کرنے اس کے میں باد میسا کے بعد پختہ کرنے اس کے بھئی اللہ تعالی نے ہم سے اہد لیا تھا یا نہیں او عالم ارواہ کے اندر الس تو ہم نے کیا کہا کارو بلا ہم نے کہا واقعی تو ہمارا رب ہے یہ عہد کیا ہم نے اللہ سے پھر اس احد کو یاد دلانے کے لیے پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یا نہیں جی ہر زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے ہمارا احد یاد دلایا پکا کی احد کو ٹھیک ہے نا تو کافروں نے یہ احد توڑ دیا یا باقی رکھا توڑ دیا دوسروں کو رب بنا دیا پھر یہ احد حضور کے بارے میں بھی لیا گیا تھا سن ما رسول آگے تو حضور کے بارے میں لیے گئے تو پورے کیے نے بنی اسرائیل وغیرہ نے کپار نہیں جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے ہاتھ کو بات پکا کرنے اس کی علامت نمبر ایک بیک تو ماں امر اللہ صلاح علامت نمبر کتنے جی قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے سلا بدل بنے گا ہی ضمیر سے جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا اس کو کیا کرتے ہیں توڑتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومنین کو آپس میں جوڑو یا توڑو تو مومنین کو تو توڑتے ہیں یہاں جنگ فساد برپا کیا ہوا ہے اور کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اسی طرح اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ آپس میں رشتہ داروں کو بھی جوڑو سیل الرحاں رشتہ داروں کا آپس میں کا جوڑو لیکن بعض لوگ کیا ہیں قدر رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کا بالکل خیال نہیں کرتے میری قوم بلوچ ہے اور کافی ان میں چور تھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کو اتنا جوڑا ہے کہ اکثر ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں سمجھ ابھی میں گھر گیا تو ایک نوجوان تھا اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور قرآن پڑھ رہا تھا میں نے کہا کہ ٹانگ کیوں کٹی ہے تو کہنے لگے یہ ڈاکہ مارنے گیا تھا کیا ڈاکو تھا تو وہاں پکڑا گیا کہ اس کی ٹانگ کو توڑ گیا لیکن اب اس نے توبہ کر لیا ڈکیٹی سے پڑھ رہا ہے میں نے اس کو بلایا اس کا ماتھا چونا ڈاڑھی چوئی میں نے کہا بیٹے تیرا کام یہی ہے وہ تیرا کام نہیں تھا اتنا کام ہم کر رہے ہیں رشتے داروں کے ساتھ تو رشتے داروں کے ساتھ بیٹے جوڑا کرو حق ہے ان کا ٹھیک ہے نا بھائی یک دوں قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مس علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جوڑنے توڑنے کی بات کر رہا ہو. وہ تھا بکریوں کا چرواہا اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا خدا کا کیا تھا سچا عاشق لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیا تھا جاہل تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تم میرے گھر آ جا کیا میں تیرے کپڑے دھوؤں گا تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے کسی نے نہ دھو دی ہوں گے تیرے کپڑے میں دھوؤں گا تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی جوئیں نکالوں گا تجھے لسی بھی پلاؤں گا دن کو رات کو دودھ بھی پلاؤں گا تیرا جوتا پرانا ہو گیا گا وہ بھی جوڑ دوں گا رات کو تو سوئے گا بھٹے بھی بھراؤں گا تو حضرت بھوسا نے جب سنا نہ خدا ایسے ہے جیسے تو سمجھ رہا تو کافر ہو گیا کا ہو گیا کافی علیہ السلام کوہ تور پہ چلے گئے اور رونے لگا کہ ہم تو یار کو ملتے تھے اب یار جدا ہو گیا میں کافر ہو گیا تو موس علیہ السلام کے پاس وحی وحی آمد مد سو از خدا بندہ مہاراض ما کر دی جدا میرا بندہ تو مجھ کو ملا ہوا تھا کیا ہوا تھا میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا میں خوش تھا اس کی باتوں کے اوپر تو میرے بندے کو جدا کر کے آ گیا موسا تجھے میں نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا کس لیے بھیجا تھا جوڑنے کے لیے نہ کہ توڑنے کے لیے تو برائے وصل کر دن آم دی نا برائے فصل کر دن تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا. وہ وہاں پاس ہے. معافی مانگو سجایا جاہر تین علامہ لو بنیا توڑو گے جوڑو گے نہ علامت نمبر کتنی ہے جی تین فساد کرتے ہیں زمین کے اندر دیکھ رہا ہو دنیا میں فساد ہو رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں دا. کاش کے کوئی امن کا پیغام لائے آمین کاش کے کوئی دا. ایسا حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں دے جو امن کا پیغام لائے فساد کرتے ہیں زمین کے اندر تین الام الخاب سے رو یا انجام فاسقین ہے انجام فاسقین یہی لوگ ہیں تباہ تباہ ہونے والے کی فرط فرون بلّا میرے عزیز پیچھے لاؤ پیچھے لوٹو لاؤ تتیمہ دلیل عقلی دلیل عقلی کہاں سے شروع ہوئی تھی یا جو بدو دعوا تھا اللہ جی خالہ کا کم سے کہا تھی اب یہ رکو چونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس دلیل عقلی کا تطیمہ ہے لکھ لو تتیمہ دلیل عقلی دلیل اکلی اس کے ساتھ بیان خلق پہلے ہے بیان خلق اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہاں بھی کیا تھا اللہ جی خالہ کا کم تھا یا نہیں کیوں کر کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے یہ شرک کیا ہوتا ہے شرک بھی کفر ہوتا ہے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر ہے کیوں کر کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے وا حالیہ حالانکہ تھے تم بے جان یا یہ کرنا کہ تم مردہ تھے بھئی ہم پہلے ماں کے پیٹ میں جو تھے مردہ تھے یا بے جان جب جب جب اور اسی کو کہتے ہیں کہ روح کو نکالا جائے نا تو کیا وہاں ہمارا روح نکلا ہے کہ خروج روح تھا بے جان تھے حالانکہ تھے تم بے جان لطفے تھے پھر لطفے سے تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گئے پا تم بے جان تھے پر جاندار بنایا تم کو سما یمی پھر مارے گا گالنا تم کو سما یوہی پھر زندہ کرے گا تم کو قبر میں سما یوہی کم کریجے گا لکھو قبر میں حیات برض بھئی قبر میں سوال جواب ہوں گے یا نہیں من ربو کا مع دینوں کا من نبیوں کا پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو قبر میں یہ کون سی حیات ہے حیات ہے کی سما لہ تر جاؤ پھر اس کی طرح لوٹائے جاؤ وہ کس میں وہ کیا مت ہودی خالق القمبہ فی الارض جمیا وہ پہلے کیا تھا بیان خالق تھا یا نہیں اب ہے بیان ابقاء بیان خل کے بعد بیان ابکا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھنے کا انتظام کر دیا صرف پیدا نہیں کیا ہمیں باقی بھی رکھا بیان ابکا خلقل کمبا فلد جمیا وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا واسے تمہارے ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب تمہارے نفے کے لیے پیدا کیا یہاں بھائی غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے نفعے کے لیے پیدا کیا یا کھانے کے لیے پیدا کیا نفع ہے اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں خامخا وہ کہتے ہیں جی زمین کی ساری چیزیں کہ ہمارے کھانے کے لیے ہم بچھو کھاتے ہیں سانپ کھاتے ہیں بھئی یہاں کھانے کی بات نہیں ہے نفے کے لیے پیدا کیا یہ سانپ اور بچھو میں ہمارے لیے نفع ہے یہ بچونی بچھو اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے جس کو کشتہ اقرب کہتے ہیں معجون بنایا جاتا ہے معجون اقرب کہتے ہیں یہ پتھری کو فوراً توڑ دیتا ہے آپ یہ مسانے کی گردے کی پتھری کو توڑ دے گا یہ سانپ ہے سانپ اس سانپ کا روغن نکالا جاتا ہے سمجھے اس کو روغان مار کہا جاتا ہے فارسی میں مار کس کہتے ہیں سانپ کہتے ہیں روغان مار اتنی بہترین چیز ہے کہ جو نامرد مرد ہو نا نامرد اس کو تلا کرتے ہیں اس کو روغانے مار کہا جاتا ہے اور سانپ کے منہ کے اندر تانبا رکھ کے کشتا بنایا جاتا ہے وہ بڑا قیمتی کشتا ہے تو سانپ ہوں بچھو ہوں یہ چیزیں نفے کے لیے ہیں ہاں ہر چیز میں نفا ہے اس کا مطلب یہ چیز کے کھانے کے لیے ہیں کہ شام کو کھاتے رہو پچھلے رہو وہی وہ ذات ہے کہ پیدا کیا تمہارے نفری کے ان چیزوں کو زمین میں ساتھ کے ساتھ مستبہ پھر توجہ فرمائی پھر کیا؟ توجہ فرمائی اللہ تعالی نے طرف کے کے آسمان کے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی بس صوا ہن سماوا یہ آسمان کا مادہ تھا دخانی قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اندر ہے واہیا دخان کیا دخانی مادہ تھا پھر اس کے کتنے آسمان بنائے سات آسمان بنائے پس درست کیا ان کو سات آسمان واہ شعن علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں یاد رکھ اور فرمائیے رہا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا ہے نا ایسے لیکن دوسرے مقام کے اندر دیکھو دوسرے مقام پہ ہے آنتم اشد و امی سما یہاں کس کا دیکھ رہا ہے پہلے آسمان بنا ہا را پسواہا واکا لا واخرجا ورض باد ازان کا دہا زمین کو بعد میں بچھایا اب ادھر کیا ہے آسمان پہلے اور زمین اور ادھر کیا ہے زمین پہلے اور آسمان بعد میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا عام طور پہ تعمیر کا طریقہ یہ ہے کہ تعمیر نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے جاتی ہے نیچے سے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے نا اسی قانون کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو بنایا زمین کو اور آسمان کی چھت بعد میں ڈالی تو یہی جو ترتیب ہے نا یہی صحیح ہے اللہ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کی چھت ڈال دی باقی جہاں وہ لکھا ہوا ہے نا میں نے پڑھا ہے وہاں زمین کا بنانا نہیں ہے وہاں کیا ہے والارض باد کا دہا وہاں زمین کا داحو ہے زمین کا ہے بچھانا ہے زمین کا بنانا نہیں ہے میرے بحترم زمین پہلے بنی تھی پھر کیا بنے سات آسمان بنے ان کا دکھانبادا تھا اس کے بعد پھر زمین کا کیا ہوا داحب ہوا زمین کے داحو کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو پہلے بنی ہوئی تھی زمین سے چشمے جاری تھی کیا آبادیاں ہوئیں زمین سے چشمے جاری کیے چنانچہ جو قرآن پاک میں نے عرض باد ازال کرتا اخرا جمین ہا و مر کیا زمین سے چشمے باغ چارے گھاس وغیرہ یہ بعد میں ہوا کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا برسا پانی بھی برستا ہے نیچے سے چشمے جاری ہوتی ہیں تو زمین سر سبز و شاد ہو گئی تو زمین کے داد سے براد زمین کا سر سبز و ہے یہ بھی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں یہ آسان جواب میں نے دیا ہے اور جواب بھی ہیں لمبے چوڑے آگے جی وائس کال رب کالم بلائے کا یہاں تک پہنچ گئے نا وہ فل شہین علی